تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے بولے ہم اس پر آمان لائے جو ہارون اور موسا کا رب ہے